جیسی وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں باڑ کر تھے اور ان کے مال اور اولاد سے زیادہ تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسی اگلے اپنا حصہ برت گئے اور تم بے حدگی میں پڑے جیسی وہ پڑے تھے ان کے عمل اکارت گئے دنہ اور آخرت میں اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں